تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک اکھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوازل موہے کے